اسلام کا نظریہ یہ ہے ہم تو نات بچوں کے لیے اسلحی کہانیاں اور بہت کچھ ڈبلو ڈبلو اپنا دس رہا ہے کام www.10quran.com واللّه نبي بعد اما بعد فا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسالونك عن المحيب قل هو اذن فاعتزل النساء في المحيب ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يهب التبابين ويهب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم باتقوا الله بعلمون صد اللہ آج کے درس کا آغاز ہم سورت البقرہ کی آیت نمبر دو سو بائیس سے کر رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں ویس الک محد یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں حیض کا حکم آپ سے پوچھتے ہیں الن فرما دی دیئے کہ وہ گندی چیز ہے فضیلنسا افل محیب تو حیض کے دنوں میں عورتوں سے علیحدہ رہا کرو ملا تقرب ہن حت اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ یہاں سے آگے آپ مختلف احکام پڑھیں گے جو ازدواجی معاشرتی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں قرآن کریم صرف عقائد اور عبادات کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ زندگی کا مکمل دستور العمل ہے ہر شعبے کے بارے میں اس میں بنیادی ہدایات دی گئی ہیں کلی ہدایات جزوی مسائل نہیں کلی مسائل عام طور پر اور بنیادی مسائل ان کی کچھ تشریح احادیث میں اور پھر اس کے بعد مزید تشریح وہ فقہ کے اندر آ گئی قرآن نے یہ بھی بتا دیا کہ اس دیواجی زندگی کیسے گزارنی ہے جس آیت کریمہ سے ہم نے آج کے درس کا آغاز کیا اس میں حیض کا حکم بتا دیا اسلام سے پہلے حیض میں افرات و تفریح کا رویہ اختیار کیا جاتا تھا مشرق اتنی سختی کرتے تھے کہ حیض کے دنوں میں عورت کا کھانا پینا ہر چیز الگ کر دیتے تھے اس کا رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا میلے کچیلے کپڑے پہنا کر تنگو تاری کوٹڑی میں یا گھر کے ایک کونے میں عورت کو بیٹھنے پر مجبور کر دیتے مشرق تو مشرق تھے جاہل قرآن کریم نے ان کے بارے میں کہا لا یا علمونا. کچھ نہیں جانتے قرآن نے اکثر یوں ہی ذکر کیا مشرقین کا کہ علم نہیں رکھتے لیکن یہودی تو علم رکھتے تھے اور خود مشرق بھی یہودیوں کو اصحاب علم سمجھتے تھے لیکن آپ اندازہ کیجیے کہ تورات میں یہ الفاظ ہیں ایام حیض میں عورت کے بارے میں جو کوئی اسے چھوئے گا شام تک نجس رہے گا اور جو کوئی اس کے بستر کو چھوئے اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے عورت کا گوے کے مکمل بائیکاٹ ناپاکی کے دنوں میں گوے کے یہ ناپاکی اس کے اپنے اختیار میں ہے اسلام نے کہا نہیں عورت کے ساتھ ایسا ظالمانہ رویہ اختیار نہیں کیا جائے گا اسے اچھوت نہیں بنا دیا جائے گا اور اس کا کھانا پینا رہنا سہنا الگ نہیں کیا جائے گا شوہر اور بیوی بی کے سارے تعلقات قائم رہیں گے البتہ حیض کے دنوں میں مباشرت نہیں کی جا سکتی فرمایا کہ یہ مباشرت کرنا خود تمہارے لیے نقصان دہ ہے یہ گندگی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آج سارے ڈاکٹر اور سارے حکیم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ حیض کے ایام میں مباشرت بہت سی بیماریاں پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے ایک نبی امی کو جس نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا کسی درسگاہ میں داخلہ نہیں لیا کسی ماہر فن کی شاگردی اختیار نہیں کی کسی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا یہ طبی حقائق یہ میڈیکل کی تحقیقات یہ کس نے بتائیں اور یہ اعتدال کا راستہ کس نے سکھایا جبکہ افراد و تفریح کی جا رہی تھی تو قوم تھا جس نے اپنے اس بندے کو اعتدال کا راستہ دکھایا کہ دیکھو عورت سے قطع تعلقی بھی نہیں کرنی لیکن ساتھ ساتھ ان ایام میں مباشرت بھی نہیں کرنی ہوا ازن فرما دیجیے یہ گندی چیز ہے عورتوں سے حیض کے دنوں میں الگ رہا کرو بلا تقرب ہن نہ اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ فائزہ تو پھر جب وہ اچھے طریقے سے پاک ہو جائیں صرف پاک نہ ہو جائیں اچھے طریقے سے پاک ہو جائے قرآن نے الفاظ یہ اختیار کیے تو ہر جب وہ اچھے طریقے سے پاک ہو جائے علماء کہتے ہیں اچھے طریقے سے پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کم دنوں میں خون کے آنے کا سلسلہ رک گیا تو جب تک غسل نہ کر لے اور اگر جو اس کے خون آنے کی آخری مدت تھی وہ گزر جائے تو پھر بغیر غسل کیے تو فزا تو جب وہ اچھے طریقے سے پاک ہو جائے امرا کو ملا تو ان کے پاس آؤ جس جگہ سے تم کو اللہ نے اجازت دی ہے عورت کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ قضائے شہوت کر سکتے ہو لیکن اسی طریقے سے جس طریقے سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے نجائز طریقے سے نہیں ایسے بدنسیب بھی ہیں ایسے لوگ ہیں جو عورت کے ساتھ بھی خلاف فطرت طریقے سے شہوت کی تکمیل کرتے ایک حدیث میں سرو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لانت فرمائی ہے انسان کا بھی بڑا عجیب معاملہ ہے اللہ پاک جس کے دل میں طہارت نظافت اور صفائی بٹھا دے وہ بھولے سے بھی گندگی کے قریب نہیں جاتا اور جو گندگی کا کیڑا ہوتا ہے وہ اچھی جگہ میں بھی گندگی ہی کی تلاش میں رہتا ہے اس تیسری فرمایا کہ جب خوب اچھی طریقے سے پاک ہو جائیں تو ان کے پاس آؤ جس جگہ سے تم کو اللہ نے اجازت دی ہے ان اللہ یحب تبا ہب المتطہرین اللہ اکبر کیا یہ قرآن کا انداز نہیں بتاتا خود یہ انداز نہیں بولتا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے بتائیے کہ ابھی مسائل بیان ہو رہے تھے حیض کے حیض کے دنوں میں بیوی بی کے قریب نہ جاؤ مباشرت نہ کرو اور آخر میں کیا فرمایا بے شک اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور اللہ محبت کرتا ہے پاک صاف رہنے والوں سے کیس کے حکام ذکر ہو رہے اور ساتھ یہ فرمایا جا رہا ہے اللہ پسند کرتے توبہ کرنے والوں کو محبت کرتے دیکھو اگر تم سے پہلے کوئی غلطی ہو گئی ہے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو گئی تو توبہ کر لو اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اللہ اکبر توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا توبہ وہ عمل ہے جس میں بعض اوقات لمحوں لمحوں میں انسان وہ مقام حاصل کر سکتا ہے جو سال ہ سال کی عبادت سے حاصل نہیں کر سکتا یقین آنے میری ناقص معلومات کے مطابق توبہ سے بڑا عمل کوئی نہیں سب سے بڑا نیک عمل توبہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے انسان لمحوں میں ایسے جیسے ایک جست لگاتا ہے چھلانگ لگاتا ہے اور لمحوں میں اللہ کا وہ قرب حاصل کر سکتا ہے جو شاید نیکی سے حاصل نہ کر سکے سال ہر سال کی نیکی سے نفلی عبادت سے حاصل نہ کر سکے اللہ اکبر میرے بزرگوں اور دوستوں ہمارے گناہ تو بہرحال ہیں ہی ایسے کہ ان سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے ہمیں توبہ کرنی چاہیے ہماری تو نیکیاں بھی ایسی ہیں کہ وہ بھی توبہ کے لائق ہیں ہماری تو نمازیں بھی ایسی ہیں ہمارے تو روزے بھی ایسے ہیں ہمارا صدقہ خیرات بھی ایسا ہے ہمارے حج عمرے بھی ایسے ہیں نہ معلوم کتنی کوتاحیاں کتنی کمزوریاں رہ جاتی ہیں ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی نماز ہوگی کیسی نماز ہوگی میں اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کیسی نماز ہوگی کیسی حضوری, کیسی حضوری؟ کیسا قرب کیسی اللہ کی محبت کیسی اللہ کی طرف توجہ کتنی محویت سے اللہ سے مانگتے ہوں گے لیکن اس کے باوجود آپ جب نماز سے فارغ ہوتے تو فرماتے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغک فرال ہم تو اس کا مفہوم یوں سمجھتے ہیں کہ ہمارے آقا اللہ سے کہتے تھے اور حقیقت میں ہمیں سکھاتے ہیں کہ تم بھی یوں کہا کرو استغفر اللہ کہ اے اللہ جیسا تیری عبادت کا حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکا تو ہماری تو نیکیاں بھی توبہ کے لائق ہیں اے اللہ جو نمازوں میں کوتاہیاں ہو گئیں اے اللہ جو تلاوت میں اے اللہ جو صدقہ خیرات میں جو حج اور عمرے میں کوتاہیاں ہو گئیں اللہ وہ معاف فرما دے جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی ویسے ہم سے نہیں ہو سکی اور اس وقت پوری امت کے لیے سب سے بڑا جو کرنے کا کام ہے وہ توبہ ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے آقا کی توہین کی جا رہی ہے اور قرآن کی تنقید کی جا رہی ہے ہماری مذہبی شخصیات کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تو یہ کیا ہے یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے ہمارے گناہوں کی سزا ہے یہ ہمیں سزا ہے میرا دل کڑ رہا ہے آپ کا دل کڑتا ہے لاکھوں کروڑے کروڑوں ہیں جو بے بسی کے آنسو رو رہے ہیں لیکن یہ کیا چیز ہے ہمارے گناہوں کی سزا ظاہر ہے کہ اس تنقید تحقیر تنقید سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام میں تو سروا برابر بھی فرق نہیں آیا چاند پر تھوکنے والا اپنے ہی منہ کو گندا کرتا ہے چاند کو تو گندا نہیں کر سکتا تو یہ کیا ہے ہمارے گناہوں کی سزا ہے اس وقت یہ تو سوچا جا رہا ہے اور سوچا جانا چاہیے احتجاج کیا جائے جلسے کیے جائیں جلوس کیے نکالے جائیں بائیکاٹ کیا جائے ان کی مصنوعات کا سفارتی محاذ کو گرم کیا جائے صحافت کے شعبے میں آواز کو اٹھایا جائے میڈیا کے ذریعے سے اپنی بات اپنے جذبات ان تک پہنچائے جائیں لیکن ایک کرنے کا کام یہ بھی ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کی جائے ان اللہ یحب توبہ کرنے کی بھی ضرورت ہے بے شک اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے طوابین الحمدللہ میں نے جس مسجد کا سنگ بنیاد رکھا اس کا نام رکھا جامع مسجد طوابین میرے علم میں ابھی تک نہیں آیا کہ کوئی دوسری مسجد بھی اس نام کی ہو یہ نام میں نے یہیں سے لیا ان اللہ اور میری دلی آرزو یہ کہ وہاں آنے والوں کو کثرت کے ساتھ اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما دے وہ مسجد کا نام پڑھیں تو ان کو توبہ کی ترغیب مل جائے تو فرمایا کہ اللہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور اللہ پسند کرتا ہے پاک صاف رہنے والوں کو جسمانی طہارت بھی اللہ کو پسند روحانی طہارت بھی اللہ کو پسند تمہارے دل بھی پاک ہوں تمہارے جسم بھی پاک ہوں دماغ بھی پاک ہوں لباس بھی پاک ہوں ہر چیز پاک یہ دل بھی گندا ہوتا ہے جیسے کپڑے گندے ہوتے ہیں یہ دماغ بھی گندا ہوتا ہے یہ آنکھیں بھی گندی ہوتی ہیں گناہوں کے جراثیم آنکھوں میں رہ جاتے ہیں لیکن آنکھوں میں گرد و غبار بڑھے تو ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے لیکن گناہوں کا گرد و غبار پڑتا ہے تو ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا کان بھی گندے ہوتے ہیں زبانیں بھی گندی ہوتی ہیں اللہ اس پر قابر کہ ہم نے آنکھوں سے جتنے گناہ کیے زبان سے جتنے گناہ کیے کانوں سے جتنے گناہ کیے یہ کیا کے دن نکال لیے جائیں یوں نکل رہے ہیں زبان سے نکل رہے ہیں آنکھوں سے نکل رہے ہیں اللہ دکھا رہے ہیں یہ وہ گناہ ہیں جو تیری زبان نے کیے تھے یہ وہ ہیں جو آنکھوں نے کیے تھے یہ وہ ہیں جو کون نے کیے تھے چھوٹے چھوٹے آلات ایجاد کر دیے گئے چھوٹے چھوٹے ٹیب ریکارڈ پرندے سے لگ جانے والے ویڈیو جو تصویریں تک بنا لیتے ہیں محفوظ کر لیتے ہیں تو کیا اللہ اس پر قادر نہیں کہ وہ آنکھوں میں زبان میں کانوں میں ہاتھوں میں پیروں میں یہ قدرت رکھ دے کہ ان کے اندر گناہ محفوظ ہو جائے ہمیں پتہ ہی نہیں چلے وہ جو اللہ کہتے ہیں علی و منخیم <سلام> و علا ایدیہم تشہد ارجن ہوں دما کانو یک بند کر دیں گے ہم اور بتکل ہاتھوں <اَيْدِهِم> سے کہیں گے تم بولو پیروں سے کہیں گے تم بولو یہ بولنا یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ہاتھوں کے ساتھ جو گناہ لگے ہوئے اللہ نے نکال دیے وہ سامنے نظر آ رہے ارے ہاتھوں سے یہ گناہ کیے تھے پیروں سے یہ گناہ کیے تھے تو یہ بھی گندے ہوتے ہیں بھائی ہمیں کپڑوں کی جسم کی گندگی کا احساس ہوتا ہے دل دماغ اعزا کی گندگی کا احساس نہیں ہوتا کپڑوں کو دھو لیا جاتا ہے دھلا لیا جاتا ہے پانی سے صاف ہو جاتے ہیں دل دماغ اعزا یہ بھی صاف ہو سکتے ہیں اور اللہ نے ان کے لیے صفائی کی جو چیز رکھی ہے وہ توبہ ہے اس سے مؤثر کیمیکل کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ نے کیمیکل کا ذکر پہلے کر دیا جس کے ذریعے سے تہارت حاصل ہو سکتی ہے اور تہارت کا ذکر بعد میں کیا انب الب المترین اللہ پاک صاف ہونے والوں کو پسند کرتے یہاں یہ بھی ارض کر دوں قرآن نے بھی طہارت اور صفائی کی تعلیم دی اور ہمارے آقا ہم آپ کے قدموں کی خاک پر قربان ہوں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی پاکی اور صفائی کی تلقین کی اتنی تلقین کہ فرمایا کہ اطور شطر المان تہارت تو آدھا ایمان ہے اللہ اکبر کو نسف ایمان قرار دیا ہمارے آقا نے پاک آق رہو اور یہ اس وقت کہا یقین جانے کہ جب بعض مذاہب میں گندا رہنے کو اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا گندا رہنے کو خود مسیحیت عیسائیت میں صدیوں تک راہبوں کے لیے غسل کرنا گنا شمار ہوتا تھا میں نے بحوالہ پڑھا افسوس تھی کہ میں نوٹ نہ کر سکا آج آپ کو بتاتا بہوالہ یہ دیکھا کہ ایک عیسائی نے دوسرے عیسائی راہب کے خلاف کتاب لکھی جس میں اس کو گمراہ ثابت کیا اور اس کی گمراہی کے اسباب میں سے ایک سب یہ بیان کیا کہ یہ وسل کرتا ہے اللہ اکبر اس کی گمراہی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی بیان کیا کہ یہ غسل کرتا ہے لہذا یہ گمراہ ہے اگور پنتھی کے نام سے بعض پھر گزرے جو اپنے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے نجس رہتے تھے لیکن ایسے ماحول میں ہمارے آقا نے بتایا اللہ کو تمہارے گندا رہنے کی ضرورت نہیں اللہ گندوں کو پسند نہیں کرتا اللہ صفائی بالوں کو پسند کرتا ہے اللہ نجس کو پسند نہیں کرتا اللہ پاکوں کو پسند کرتا ہے اپنی جانوں پر ظلم مت کرو گندے رہتے ہو کپڑے گندے جسم گندے ناخن بڑے ہوئے بال بے ترتیب بکھرے ہوئے نہیں پاک صاف رہو ہمارے صلی اللہ خود بھی ایسے کر کے دکھایا یاد رکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس میں پیوند تو ہو سکتا تھا اور لباس سستا بھی ہو سکتا تھا لیکن لباس گندا نہیں ہو سکتا تھا آقا کا لباس صاف ستھرا ہوتا تھا آقا کے بال صاف ستھرے ہوتے تھے آقا سرمے کا استعمال فرماتے آقا اس وقت کی سب سے قیمتی خوشبو استعمال فرماتے آقا آئندہ دیکھتے آقا اپنے بالوں میں کنگی کرتے تھے اور بالوں کو ترتیب سے رکھتے تھے اور اگر باہر کے وفود آتے تو یاد رکھیے کہ آپ تین تی لباس زیب تن فرمایا کرتے تھے ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے سمجھ رکھا باز گندے رہنے والے ننگ دھڑنگ ملنگ وہ معاذ اللہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے رہتے ہوں گے بدبخت کہیں کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں سے کیا نسبت اور کیا تعلق آپ صاف ستھرا لباس پہنتے تھے صاف ستھرے رہتے تھے جمعے میں بعض اوقات اٹھا دیتے تھے ارے بھی غسل کر کے آیا کرو بغیر غسل کے نہیں آؤ جتنی صفائی اسلام میں ہے دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے ناخنوں کا کاٹنا بالوں کا تراشنا استنجا وضو غسل آپ اندازہ تو کیجئے انسان کو صاف رکھنے کے کتنے بہانے ہیں یہ جو ہوا کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتے ہے تو کیا جسم گندا ہو جاتا ہے نہیں یوں سمجھے کہ ایک بہانہ ہے بہرحال منہ دھلانے کا ہاتھ دھلانے کا پاؤں دھلانے کا اور صاف ستھرا رکھنے کا کوئی تو ہونا چاہیے تھا کہ انسان مجبور ہوتا رہے بار بار اپنے آپ کو صاف رکھنے پر کیا طریقہ اختیار کیا رہے تو کہا کہ ہوا خارج ہو تو وضو کر لو اب عام طور پر ہوا تو خارج ہو جاتی ہے لہذا گویا کہ مجبور ہے مسلمان بار بار اپنا منہ دھونے پر ہاتھ دھونے پر اور صاف ستھرا ہو کر رہنے پر لیکن کیسے عرض کروں میرے بزرگوں میرے دوستوں ہمیں اپنی کمزوریوں پر نظر رکھنی چاہیے آج گندگی ہمارا شعار بن گئی گندگی بڑے بڑے صاف ستھرے لوگوں کو دیکھتا ہوں ماشاء اللہ خود بڑے صاف ستھرے رہتے ہیں اچھا لباس پہنتے ہیں قیمتی پرفیوم چھڑک کر باہر نکلتے ہیں لیکن گھر کے باہر دیکھیں تو ان کے دروازے کے قریب ہی گندگی کا ڈھیر لگا ہوا ہوگا فیکٹریوں والوں کو دیکھتا ہوں کارخانے والوں کو دیکھتا ہوں لاکھوں کروڑوں کماتے ہیں اور کچرا اٹھائیں گے کہیں دور نہیں پھینکیں گے وہی قریب ہی کسی غریب کے دروازے پر کسی غریب محلے میں ڈھیر لگے ہوا گندگی کے یہ کس نے پھینکے ہیں کارخانے داروں نے فیکٹری والوں نے اور غیر ملکی کنکریاں وہ صفائی کا اہتمام کرتی ہیں بڑی شرم کی بات ہے عبرت کی بات ہے ہمارے لیے ان اللہ تبا بے شک اللہ محبت کرتے توبہ کرنے والوں سے میو ہب المترین اور اللہ محبت کرتے پاک صاف رہنے والوں سے نسا کم یہ قرآن ہے ابھی توبہ کا ذکر ہے پاک رہنے والوں سے اللہ کی محبت کا ذکر ہے اب پھر وہی مضمون جو پہلے بیان ہو رہا تھا فرما کہ نسا کم تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیت کے بمنزلہ ہیں ساتو ہر ان تم بس اپنے کھیت میں آؤ جس طرف سے بھی چاہو جس طرف سے بھی ہو کر آؤ اس کی اجازت قرآن کریم کی نظر میں میاں بیوی بی کے جو آپس کے تعلقات ہیں اس کے مختلف مقاصد ہیں قرآن نے مختلف جگہ مختلف مقاصد بیان فرمائے ایک مقصد آپ پڑھ چکے سورت البقرہ کی آیت نمبر ایک سو ستاسی میں فرمایا تھا ہن نہ لباس اللہ کن لباس الہن عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو وہ تمہارے عیوب پر پردہ ڈالے تم ان کے عیوب پر پردہ ڈالو تمہاری وجہ سے ان کی زینت اور تعریف ہو اور ان کی وجہ سے تمہاری زینت اور تمہاری تعریف ہو ایک مقصد تو یہ بیان کیا دوسرا مقصد وہ ہے جو سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں اللہ نے بیان فرمایا فرمایا کہ وہ مین آیاتی انخلا کم انزو لو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 اسلام کا نظریہ یہ ہے ہم کو نات بچوں کے لیے اصلاحی کہانی اور بہت کچھ نسیب رہا ہے ڈبلو میں اپنا دس رہا ہے کام